آج صورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار اس کا ترجمہ تفسیر اور تجوید کے حوالے سے ہمارا درس ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا و ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ای یا و نا نستعین اس آیا مبارکہ میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہمارے ہاں اکثر لوگ جب ای کا پڑھتے ہیں تو یا کی تشدید میں شین کی آواز آتی ہے یعنی ایشیا کا اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہوگا اور نہ ہی ای یا کا پڑھتے ہوئے آپ کو زبان اپنے تالو کے ساتھ یعنی منہ کے اوپر لگانی چاہیے اگر آپ تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے تو پھر ہوا کی آواز آئے گی شین ٹائپ یہ آواز ہوتی ہے تو اس طرح درست نہیں ہوگا صحیح انداز جو پڑھنے کا ہے وہ ہے کا و کا نستعین تو اس انداز سے یہ پڑھا جاتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں یہ آیا مبارکہ عقیدے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ان معاشروں کے اندر جہاں شرک بدت بہت عام ہے غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ سے مدد فریاد طلب کرنا اس پر بہت سارے لوگ اپنے عقیدے خراب کرتے ہیں تو یہ آیت جو کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو دن میں بیسیوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس سورہ فاتحہ کے اندر بیسیوں مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے اور باقاعدہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور جب مدد مانگیں گے تو تجھ سے مانگیں گے اب میرے بھائیوں اور بہنوں جب اس بات کا ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم ہم عابد ہماری عبادت ساری اللہ کے لیے ہے ہمارا جھکنا ہمارا سورنا ہمارا پکارنا ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارے حج ہمارا زکوٰۃ جہاد جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف ایک اکیلے اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے ہیں اور ساتھ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں لیکن پھر کوئی شخص جا کر اگر غیر اللہ سے مدد مانگے گا اگر کسی قبر پر جا کر جھک کر مدد مانگے گا اور اگر جا کر کہے گا کہ معین الدین چشتی لگاد پار کشتی اور اگر کہے گا کہ عبدالحق بیڑا دھک اس طرح کی باتیں کرے گا غیر اللہ کو پکارے گا تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں وہ اس آیا مبارکہ کا عملی انکار کر رہا ہے اسی طرح اییا گن میں عبادت کا جو لغوی مطلب ہے وہ کیا ہے کہ بطور تعظیم معبود کے لیے عجز و انکساری خضو اور اس کی بندگی اور پرستش کرنا شریعت اسلامیہ میں اسی عمل کو عبادت کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو اس میں اللہ سے محبت اور اس کے ساتھ خوشو و خزو اللہ کا خوف یہ سب کچھ شامل ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کر ایک اللہ کا بندہ بن جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نہ اس کی محبت جیسی کسی سے محبت کرے نہ اس سے ڈرنے جیسا کسی اور سے ڈرے نہ جیسے اللہ سے امید رکھتا ہے ویسی کسی سے امید رکھے صرف اس کا توکل ایک اللہ پر ہو نظر و نیاز خوشب و خزو تذلل تعظیم سجدہ و تقرب سب کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وب اللہ تشریق اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ایک اور مقام پر سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِلَاهُ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے پس وہ شخص جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے اور ایک اور مقام پر سورہ النحل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو اور سورہ ازداریات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے جیسے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے آداب نہیں دے گا صحیح بخاری کتاب الجہاد اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور بہنوں سیدنا ابو ہورا رضی اللہ تعالیٰ عن بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے یعنی یہ اللہ کا فرمان ہے آ, وہی حدیث قدسی جو ہم بار بار پڑھتے ہیں بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک کا نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے صحیح مسلم و ایاک کا نستعین میں استعانت کا مفہوم یہ ہے کہ حصول نفع کے لیے دفع ذر کے لیے اللہ پر پورا بھروسہ کیا جائے اسی سے مدد چاہی جائے اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے پورا کرے گا میرے محترم بھائیو یہ یقین یہ توکل بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نہ صرف کی گئی دعا کو سنتا ہے بلکہ اس دعا پر عطا بھی کرتا ہے بلکہ انسانی حاجات پوری کرنے کے لیے خود صدا لگاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا بزرگ و برتر رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجات مانگے میں اسے عطا کر دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اسے بخش دوں صحیح بخاری کتاب الدعوات میرے بھائیو وہ ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمیں دینے کے لیے ہمیں نوازنے کے لیے ہمیں عطا کرنے کے لیے آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہم رات تہجد تو دور کی بات ہے ہم اپنے فرائض سے اتنے غافل دعاؤں سے اتنے غافل رات کے قیام سے اتنے غافل ہیں کہ سال ہر سال گزر گئے ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے سامنے مسلح پر کھڑا ہونے کی توفیق پاتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا بے عمل ہے کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہے اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہمارے جتنے مسائل ہیں جتنی پرابلمز ہیں جتنے ایشوز ہیں بیوی کا مسئلہ بچوں کا مسئلہ کاروبار کا مسئلہ دنیا داری کا مسئلہ لین دین کا مسئلہ اگر یہ مسائل ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک ہی طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے اس وقت ہو جب رب پکارتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ میں تجھے دوں گا مانگ میں تجھے دوں گا تو مانگنے والا بن میں تجھے عطا کرنے میں کبھی بھی کبھی بھی کمی نہیں کروں گا اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اے لڑکے یقیناً میں تجھے آج کچھ باتیں سکھاؤں گا وہ یہ ہیں احفظ اللہ یا کا تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا یعنی اللہ کے دین پر عمل کرے گا اللہ کی بات کی حفاظت کرے گا اللہ کی اطاد کی حفاظت کرے گا اللہ کے قرآن کی حفاظت کرے گا تو تو اس کو اپنے روپ روپ آئے گا تو جب سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کرنا اور جب مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد مانگ اور اس حقیقت کو جان لے کہ اگر ساری امت بھی تجھے کوئی نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ, وہ تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تحریر نہ کر دیا ہو اور اگر تمام امت تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے اگر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے اور اس کے لیے متحد ہو جائے تو تجھے اتنا ہی ضرورت پہنچا سکیں گے جو اور امت اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اگر سارے متحد ہو جائیں تو وہ تجھے اتنا ہی نقصان اور ضرورت دے سکیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہو قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے صحیفے خشک ہو گئے ہیں تو میرے محترم بھائیوں یہ توکل کتنی عظیم چیز ہے کہ اگر سارے مل کر بھی کسی کو نفع دینا چاہیں اور اگر رب نفع نہیں دینا چاہتا تو نہیں ملے گا اگر سارے مل کر بھی نقصان دینا چاہیں تو اگر میرا رب نہیں چاہتا تو وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سنن ترمی کی اور مسند احمد کی روایت ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ای یا و عیا کا جب عبادت اللہ کی جب سجدہ اللہ کا جب رکوع اللہ کا جب جھکنا اللہ کے سامنے تو پھر پکار بھی اسی کے لیے ہوگی مصیبت میں مشکل میں ہر مسئلہ کے اندر ہمارا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے گا ابراہیم علیہ السلام کہا آگ میں جائیں کہ میں کیوں جاؤں تم نے پھینکنا تو پھینک دو پھینکا میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلط وسلام نے وہاں پر کیا کہا نہ جبریل کو پکارا نہ کسی فرشتے کو پکارا نہ کسی غیر کو پکارا نہ نو علیہ السلام کو نہ آدم علیہ السلام کو کیا کہا حسب اللہ حسب اللّہ عمل الوکیل یا اللہ تو میرے لیے کافی تو ہی میرا وکیل ہے تو اللہ نے پھر کیا کہا یا نارکونی بردوں وسلام العلہ ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ یہی توکل ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ